السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا پیر کراچی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على خاطر اما بعد اعوذ باللہ السمیل العلیم من الشیطان الرجیب إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموار اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن طردونها أحب إليكم من الله ورسول وجهاد في سبيله وترسوا حتى يأتي الله بعمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم والدی و والد ہی واسمین پورے توبہ کی آیت نمبر چوبیس قاری کتاب الایمان سے ایک حدیث آج کے اس درس کے اندر محبت ایک معروف سی چیز ہے کہ انسان کس سے محبت کرتا ہے اور محبت کس چیز کا نام ہے تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلات وسلام سے محبت دنیا و ما ہاں سب چیزوں سے زیادہ کرنا یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے اگر اس طرح کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے لا من احاطوں کو قرآن مجید سوریا توبہ کی آیت نمبر چوبیس یہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ دادا تمہاری اولادیں تمہارے بھائی تمہاری ازواج تمہاری برادریاں اور وہ اموال جن کو خون پسینہ ایک کر کے تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے ماد پڑ جانے کا تساد بازاری کا تمہیں خطرہ ہے اور مساکن رہائش گاہیں سکن جن کو تم پسند کرتے ہو احبا علی من اللہ و رسول یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہیں کرو یہ کہا کہ اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں اس میں تفضیل کا سیکھا احبا جس طرح اکبر سب سے بڑی ذات احبا سب سے زیادہ محبوب انبیاء سے انسانوں سے دنیا و مافیہ سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کی ذات اللہ کے بعد دنیا و مافیہ اور سب چیزوں سے ماں باپ سے بھی اولاد سے بھی بیوی سے بھی کاروبار سے بھی تجارات سے بھی زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر علیہ السلط والسلام کے ساتھ اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پتہ ربسو حتی اللہ بھی یہ الفاظ قرآن مجید کے بہت بڑی وعید اور تحدید ہے اور اس طرح کی قرآن دھمکی اور قرآن وعید چند ایک مقام پر ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کا عذاب دنیا کے اندر تمہیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا پتہ ربا سحت یہ عتی اللہ بے تو ر ربا کے بارے میں ہے کہ ایک کام چھوڑ دو نہیں چھوڑتے تو فضنو بھی ہر بمن اللہ و اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو اور اس سود کا نتیجہ کیا نکلے گا یم حق اللہ الربا تمہارا کاروبار جو تمہیں وقتی طور پر بڑا پھلتا پھولتا نظر آئے گا نتیجہ کار کے طور پر تمہیں بھی لے ڈوبے گا اور تمہارا سارے کا سارا کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا اوت کی سزا اللہ رب العالمین آخرت میں تو جو دے گا جو سو دے گا دنیا کے اندر بھی اسی طریقے سے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس فتح رباس و حتٰ اللہ بھی انتظار کرو اللہ کے عذاب کا جو تمہارے گھروں میں تمہارے محلے میں تمہارے شہر میں تمہاری دکان دفتر کاروبار میں کسی نہ کسی شکل کے اندر آیا ہی چاہتا ہے بگر نہ سب چیز سے زیادہ احب محبت اللہ کے ساتھ کر لو اللہ کے پیغمبر السلاۃ اسلام کے ساتھ کر لو تو یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے سورہ الباقار کی آیت نمبر 165, سو 167 کے اندر اللہ نے فرمایا من من بعض لوگ اپنے بابودان باطلا کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت ان کو اللہ سے کرنی چاہیے تھی آمَنُوا ولدینشد حب لِلَّهِ لیکن جو لوگ ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے اشدو اس میں تفصیل کا سیگا ہے ان کی سب سے زیادہ مضبوط سب سے زیادہ شدید قسم کی محبت کس سے ہوتی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے مشرقین کی غیر اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ جو ان کی لجاجت آہو زاری گڑ گڑانا دعائیں کرنا ان کے ساتھ جو عقیدت ہے جس کے مختلف قسم کے مظاہر ہیں یہ چیزیں تو اللہ رب العالمین کے لیے مناسب اور شایان شان ہیں جبکہ غیر اللہ پیروں نے اس مقام کے اوپر کھڑا کر دیا والذین آمن اور شد و حب تو یہ محبت عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد پیغمبر آخر الزمان جناب محمد کریم علیہ السلات وسلام کے ساتھ ہونی چاہیے پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جہاد فی سبیر اللہ وہ ہے جو علائق اللہ کے لیے ہے یہ سب سے زیادہ انسان کو محبوب ہونا چاہیے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ سید نمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے تو باتوں ہی باتوں میں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام میں سب چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی پپی روایت ما بین جمبی صرف اپنی جان باپ سے ماں سے اولاد سے کاروبار سے سب سے زیادہ محبت آپ سے لیکن اپنی جان کو زیادہ اس سے پیارا سمجھتا ہوں تو نبی علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا عمر ابھی تک تو کامل مومن نہیں بنا اس کے بعد پھر کیا ہوا چند لمحات کے لیے غور کیا اپنے دل سے فیصلہ کیا اور فوراً اپنی زبان کے اوپر اس بات کا اظہار کیا کہ اب میں اپنی جان سے بھی آپ کو زیادہ محبوب جانتا ہوں تو نبی اسلام ہے الآن یا عمر اے عمر اب تو مومن کامل بنا ہے اب تو کامل مومن بنا ہے افضل المان فرمایا کہ انسان کو اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اگر اس کو آگ کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے کفر کی طرف نہ پلٹے جو آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے بعد امام الانبیاء جناب نبی علیہ السلامۃسلام کے ساتھ والذین اشد حبا ولدین اور اس کی مثال دیکھیے تحریم تین عورتوں کا ذکر اس سورت کے اندر ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ کفر پر ان کی موت ہے نتیجہ کیا نکلا کہ باوجود اس کے کہ نبیوں کی بیویاں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا اور کہہ دیا کہ لم یغنیہ ان حما بن اللہ دونوں شوہر اپنی بیوی کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکے اور اس کے مدمقابل مقابل عام جو اپنے دور کا سب سے بڑا انسان سمجھا جاتا تھا اور اس کو خود بھی یہ دعویٰ تھا کہ ربکم کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جس بچے کو ذبح کرا دے جس کو چھوڑ دے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اتنی بڑی کو دعوے دار ہے تو اندازہ کیجئے کہ گھر میں اس کے کیا کچھ نہیں ہوگا لیکن جب اللہ سبانا تعلی نے اس کی بیوی کو تین اسلام اور ایمان کی محبت نصیب فرما دی تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس شخص نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہر بے استعمال کیے لیکن آخر کار تنگ آ کر لکڑیوں کے ایک صندوق نما ڈھانچے کے اندر اپنی بیوی بی کو کھڑ کے کھڑا کر کے اس کے اندر میخیں کیل پیوست کروانے کا آرڈر جاری کرتا ہے خون اس اللہ کی نیک بندی والذین ولب اللہ کا جو عملی مظہر اور ثبوت ہے خون زمین کی طرف بہ رہا ہے زبان سے کوئی شکوا اور شکایت نہیں کیا کہتے ربلی علم جن اللہ میرے لیے سب سے پہلے جو لفظ نکلا رب پہلا کلمہ رب ربی رب اے میرے رب لی بنا دیجئے میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر اور مولانا صلی عمر اللہ نے اس کا ترجمہ اس کے امال کا بھی کیا ہے عمل امال قدم خدام کی جمع جس طرح ہوتی ہے تو فرماتے ہیں اس کے امال سے کارندوں سے جتنے کابینہ کے افراد ہیں آل فرعم سے اور اس کے کفر اور شرک والے عمل سے مجھے نجات دے دے وہ نج القامی نبی علیہ السلاۃ کی زندگی میں اول و شہیدت اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی تکلیفوں کو جب نبی علیہ السلاۃ السلام دیکھتے تو فرماتے ہیں کہ مل یا جن صبر کرو اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے ایک ٹانگ اس دور کا فرعون ابو جہل ایک اونٹ کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ ساتھ باندھ کے دونوں کو مختلف سمتوں میں چلا دیتا ہے روح پرواز کر گئی لیکن ولدین آمن اشد حب للہ اللہ کی محبت میں کوئی کسی قسم کا ایک بال کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہوا بلکہ اور زیادہ اس کے اندر مضبوطی آ نکھار پیدا ہو گئی ہے تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دل سے فیصلہ کر کے یہ بتا دیا کہ میں اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی الجمعین نے نبی علیہ السلط اسلام کی ذات سے بھی محبت کی اور سب چیزیں بڑھ کر کی اور آپ کی تعلیمات سے بھی محبت کی اور سب چیزیں بڑھ کر کی یہی ان کا طرز حیات اور طرز زندگی ہے اور اس کی بے شمار قسم کی مثالیں کہ اپنی جان سے اپنے مال سے ہر طریقے کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلط اسلام سے محبت کی ہے اور جو کچھ آپ کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ان لوگوں نے دل و جان سے قبول کیا ہے اور اس کے اوپر اپنی جان تک بھی دا پر لگانے کو اپنی سعادت سمجھا ہے آپ کی ذات سے محبت کی بے شمار مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے نبی علیہ السلام سلام حج پر تشریف لے گئے کالی ہم سید بخاری میں عدیث پڑھ رہے تھے آپ نے جمعرات کو کنکریاں ماری اس کے بعد قربانی اور پھر سر صاف کرنے کے لیے ایک شخص آگے آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دائیں سائڈ جو ہے یہ بال اتارو اور سننا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے دائیں سائڈ صاف کی جاتی ہے ایک ساتھ نہیں پہلے دایا حصہ جب دائیاں حصہ ہلاک نے حلق کیا تو نبی علیہ السلامۃسلام کے پاس حضرت تلہا کھڑے ہوئے آ فرماتے کہ یہ اس کو دے دو تو دے دیا گیا پھر اس کے بعد بائیں سیٹ یہ بھی فرمایا کہ ان کو دے دو ادرت تلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا انہوں نے یہ بال جو تھے رسول کریم علیہ سلاۃ وسلام کے صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسند ابو ابانا صحابہ کے میں تقسیم کیے وز شہ رتن شارتعین کسی کو ایک بال دیا کسی کو دو بال اور بائیں سائڈ والا جو حصہ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کی سلیم ہے ان کو دیا کہ یہ ان کو دے دو حضرت ام سلام رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے وہ بال اپنے پاس رکھے تاکہ اپنی خوشبو کے اندر جو خوشبو بنائے پانی ڈالے اور اس کے اندر وہ بال بھگو کے رکھ دے اور وہ ان کی خوشبو ہے یہ صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کی آپ کی ذات سے کتنی محبت ہے کہ آپ کے بالوں کو بھی صحابہ کرام نے سنبھال کے رکھا تھا۔ یہ حج کے موقع پہ نبی علیہ السلام وسلام اپنے بال جب صحابہ کو اس طریقے کے ساتھ تقسیم کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے بالوں کو سنبھال کے رکھا ایک تابعی عبیدہ بن عمر السلمانی اسلم میں سے ہیں نبی اسلام کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے سی بخاری کے راوی ہیں ان کو حضرت حضرت عبیدہ بن عمر السلمانی کو محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر نبی علیہ السلاۃ وسلام کے وہ بال آج بھی موجود ہیں جو حضرت طلحہ کو حضرت عمب السلام کو دیے گئے تھے عبیدہ بن عمر السلمانی کیا کہتے ہیں لو کانت لی کانت ان دی منہ شارت ان لب ولیہ منت دنیا و معافیہ کہ مجھے اگر ایک بال مل جائے اور اس کے مقابلے کے اندر مجھے یہ کہا جائے کہ ساری دنیا ہم تجھے دیتے ہیں ایک بال ہمیں دے دو کہتے ہیں کہ مجھے ایک بال دنیا و مافیا سے زیادہ پیارا ہے کون کہہ رہے ہیں عبیدہ بن عمر السلمانی تابعی ہیں کبار تابعین کے اندر ان کا شمار ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک بال مل جائے تو لاہب و الیہ منت دنیا و اور حضرت سیرین جو تھے یہ حضرت انس بن مالک کے غلام تھے اور حضرت انس کون تھے حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں اور حضرت طلحہ جو ہیں ان کے ربیب ہیں ان کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلاط وسلام کی ذات سے کتنا پیار ہے کہ آپ کے بال تک بھی سنبھال کے رکھے اور یہی حضرت ام سلیم نبی علیہ السلاط اسلام سوئے ہوئے تھے آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہے کہ تاکہ اس کو بطور عطر کے اور خوشبو کے استعمال کریں ایک اور صحابیہ کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر ہے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تن بیان فرماتے ہیں کہ جات امرات البی صلی اللہ علیہ وسلم بے فا منسوجات کہ ایک صحابیہ اپنے ہاتھ سے کپڑا بن کے ہاتھ سے کپڑا بن کے نبی علیہ اللہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نہ سج تو ہا بے میں نے اس کپڑے کو بنا ہے بنایا ہے دھاگے بنائے ہیں پھر ان دھاگوں کو کپڑے کی شکل کے اندر جوڑا ہے ہاتھ سے کیوں لے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کے آپ کو پہناؤں آپ کو پہناؤں یہ ہے محبت پھر اگلی بات حضرت صاحب رضی اللہ اللہۃ البیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسلام نے آخا زہا محتاجن الحا علیہ. نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی آپ نے وہ ہدیہ قبول کیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے جو چادر آپ نے پہلے پہنی ہوئی تھی وہ چادر آپ نے اتاری اور یہ چادر آپ نے پہنی اور چادر پہن کے صحابہ کے رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پاس آ جب آئے حدرت سہل نزیلتن کہتے کہ ایک صحابی کہنے لگے کہ ما آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلات یہ تو کتنا ہی اچھا اور خوبصورت کپڑا ہے ما آہ سنا فیل تعجب کا سی گا ہے کتنا ہی خوبصورت ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علیہ آپ مجھے دے دیں نبی علیہ السلط نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد دوبارہ گھر تشریف لے گئے پہلے والی چادر پہنی اور یہ چادر اتاری تباہا اور اس کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اس کے حوالے کر دی حضرت شاہل بن سعد رضی صاحب رسلتن کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام اللہ جب آپ کے پاس کوئی ساحل آتا ہے تو آپ اس کو واپس نہیں پلٹاتے تو نے یہ کیا کیا نبی علیہ السلط اسلام کو تو خود ضرورت تھی اس کپڑے کے پہننے کی کہنے لگا کہ میں نے یہ کپڑا اس لیے آپ سے لیا کہ آپ کے جسم کے ساتھ یہ کپڑا مس کر چکا ہے ٹچ کر چکا ہے آپ کے جسم کو لگ چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو کپڑا نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے مبارک جسم کو لگ چکا ہو جب میں مروں تو وہ میرا کفن بن جائے جب میں مروں تو وہ میرا کفن بن جائے میں نے اپنے کفن کے لیے یہ مانگا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الجنائز میں جناب سیدنا اس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر وہ شخص فوت ہوا اور میں نے وہی چادر دیکھی کہ اس کے کفن کے اندر شامل تھی یہ کپڑا کیوں مانگا کہ نبی علیہ سلاد اسلام نے اس کو پہن لیا ہے آپ کا پہنا ہوا کپڑا اس سے کتنا پیار ہے آپ کے بالوں کے ساتھ کتنا پیار ہے آپ کے پسینے کے ساتھ کتنا پیار ہے اپنی جان سے زیادہ مال سے زیادہ اولاد سے زیادہ بیوی بی بچوں سے زیادہ سیبخاری بخاری میں صحابہ کے اندر اور کتاب المغازی غز کے چیپٹر کے اندر غزب اہم کا مارک مارکا موجود ہے جس میں ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہے جب کفار نے تیروں کی بچھار کر دی صحابہ کے زخمی ہو گئے کوئی شہید ہو گئے تو اس وقت ابو طلح انصاری نبی علیہ السلاط اسلام کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ کافر کا کوئی تیر اگر نبی علیہ السلام کو لگے تو وہ آپ کو نہ لگے وہ میرے سینے میں لگ جائے میرے ہاتھ پہ لگ جائے جو بھی تیر آتا اپنا ہاتھ یوں آگے کر دیتے ہاتھ تیروں سے چلنی ہو گیا شل ہو گیا ہر تیر جو نبی علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا اپنے ہاتھ سے اس تیر کو روک رہے ہاتھ کے اندر سے سوراخ ہو گئے چلنی ہو گیا ابو تالا رضی اللہ عنہ انصاری دیکھتے کہ نبی السلام پیچھے سے اپنے سر اوپر کو اٹھا کر کافروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ارمیں مارو تیر کو تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو آپ اس کی تشجیر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں وہ کہتا اللہ کہ رسول علیہ السلات اسلام آپ سر اوپر نہ کریں کہ ایسا نہ کہ آپ کے سر پر کوئی تیر لگ جائے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سر اوپر نہ کریں کہ شاید کوئی تیر آپ پر نہ لگ جائے یہ صحابہ ہے کی محبت کہ آپ کہ آگے کس انداز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ابو دجانہ صحابی کا ذکر خیر ہے وہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ کافر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اپنی جان سے مال سے اولاد سے سب چیز زیادہ محبت جو ہے وہ نبی علیہ صلی اللہ کے ساتھ ہے محبت کا یہ عالم ہے سعید بخاری کے اندر جناب سیدنا سعید رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے وضو کیا اور وضو کر کے میں نے یہ نیت کر لی کہ میں اب جاتا ہوں لمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام والا اکو کہ میں نبی علیہ السلات اسلام کے ساتھ رہوں گا آج سارا دن با وزو ہو کر اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ میں آج سارا دن نبی علیہ السلط اسلام کے ساتھ رہوں گا اور چمٹا رہوں گا لمنا کہتے میں مسجد میں آیا نظر نہیں آئے تلاش کیا نظر نہیں آئے چلتے چلتے میں ایک باغ کے اندر داخل ہوا تو نبی علیہ نبیسلام وہاں پر موجود تھے باغ میں موجود تھے تو کہتے کہ میں نے یہ نیت کر دی اللہ کہ آج کے دن اکون ہو بن کہ میں دروازے کے اوپر چوکی دار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا من غیر ایام بولانی بخاری کے علاوہ دیگر مقام پر عدیثے بن ایام مورانی آپ نے حکم نہیں دیا بغیر آپ کے حکم کے میں نے یہ سوچ لیا کہ آج میں دروازے کے اوپر رہوں گا اور چوکی داری کروں گا تھوڑی دیر گزری تو دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر تھے ربی السلام مسجد میں نظر نہیں آئے ابو سعید خدری باوضو ہو کر آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اب وکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں کون کس کو تلاش کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر مل جائے فلاں جگہ پر مل جائے اگر کوئی محبوب چیز گم ہو جائے اولاد گم ہو جائے تو دیکھو لوگ کس انداز کے اندر پریشان پھرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلح آئے میں نے نبی السلام کو جا کر بتایا فرمایا کہ آنے دو بشر و بل ان کو جنت کی بشارت دے دو تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوت. ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعلن آ گئے نبی علّہ السلام کو بتایا تو فرمایا کہ اس کو آنے دو بشر و جنت کی بشارت دے دو عمر فاروق کس کو ڈھونڈ رہے ہیں اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب دروازے پر دستک ہوتی ہے عثمان غری رضی اللہ عنہ تشریف لیا ہے نبیر السلام کو بتایا گیا آپ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو بشر بالجنہ جن الا بلوا تی لیکن آزمائشیں ہوں گی جنتی ہے جنت کی بشارت دے دو آنے دو لیکن امتحانات ہوں گے آزمائشیں ہوں گی تکلیفیں ہوں گی اللہ بلوا تسی اور وہ کیا آزمشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر محصور ہو چکے جس مسجد کے لیے جگہ خرید کے دی اس مسجد میں اب جانے کی اجازت نہیں جو کنواں خرید کے وقف کر چکے ہیں لوگ پانی پی رہے ان کے گھر کے اندر ایک کترا پانی کا نہیں ساتھ ہی آ کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ مکہ کی طرف نکل جائیں یا شام کی طرف نکل جائیں یا پھر آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان سے لڑیں عثمان غنی رضی اللہ ت نے کہا کہ اگر مکہ میں چلا گیا یہ میرے پیچھے آئیں گے اور میری وجہ سے وہاں پر اگر لڑائی ہو گئی تو گناہ کس پر ہوگا گناہ کس پر ہوگا کتنا خیال ہے کہ, کہ میری وجہ سے میں سبب اور ذریعہ نہ بن جاؤں کسی قسم کی لڑائی کا سدو درائے راستہ بند کیا جا رہا ہے رہا تمہارا یہ مشورہ کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو تو یہ سارے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا دیکھو کتنا بڑا مقام ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے اندر کسی قسم کی خون دیزی باقی راج شام کی طرف جانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے بڑے وفادار قسم کے لوگ ہیں لیکن لن افار کا دارا ہجرتی یہ میرا دار ہجرت ہے ہجرت کر کے میں یہاں پر آیا ہوں ہجرت کر کے یہاں پر آیا ہوں نمبر ایک تو میں اس وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں رسول کریم علیہ سلاط وسلام ہے مدینہ کے اندر آپ کا جسم مبارک آج مدینہ کے اندر موجود ہے میں آپ کی یہ جو پڑوس اور قرب والی چیز ہے اس کو بھی یہاں سے نہیں چھوڑنا چاہتا یہ نبی علیہ السلام اسلام کے ساتھ محبت اس حدیث کے اندر دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ ابو سید خدری اکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی نبی علیہ اللہ سلام کو تلاش کر رہے ہیں جس سے محبت ہوتی انسان اس کو تلاش کرتا ہے بچہ اپنی ماں سے تھوڑا سا بچھڑ جائے تو دیکھو کیا اس کی حالت ہوتی ہے اور پھر ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلات کا بچہ دور کر دیا گیا تو قرآن پاک نے کیا نقشہ کھینچا کہ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنَ غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ساری زندگی بیٹے کا غم ہے جو کھلائے چلے جا رہا ہے اور بنا کب واپس آئی جب اسی بیٹے کی چادر لا کر ان کی آنکھوں اور ان کے منہ کے قریب کر دی گئی ارتدا بصیرہ اب دیکھ رہے ہیں. یہ روشنی اللہ تعالی نے لوٹا دی تو صحابہ اکرام کو کتنی آپ سے محبت ہے اسی طرح ایک صحابی نبی علیہ السلاۃ اسلام کے پاس آتے ہیں یہ حدیث امام ابو نعیم رحم اللہ نے صفات الجنا ان کی کتاب ہے اس میں ہلیت العولیا میں اور دیگر محدثین نے ذکر فرمائی ہے علامہ رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور مصر کے اپنے دور کے بہت بڑے محدث علامہ قاضی احمد محمد شاکر رحمہ اللہ جو کہ وہاں کے شریح جج بھی رہ چکے ہیں اور اپنے دور کے بہت بڑے جلیل القدر امام تھے محدث تھے محلہ ابن ہزم پر ان کا کام ہے مسند احمد پہ کام ہے تفسیر ابن کسیر کے اوپر کام ہے د تفسیر کے نام سے اس میں ضعیف روایات واقعات کو نکالا ہے اور اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن لغیر ہی درجے کی حدیث ہے حضرت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جا فرماتی جارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آکر عرض کرنے لگا حب ان من نفسی آپ مجھے میری اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں وہ من مالی میرے مال سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں میری اولاد سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب بھی گھر میں ہوتا ہوں کاروبار میں ہوتا ہوں خیال آتا ہے ساری چیزیں چھوڑ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ کے آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں لیکن آج مجھے ایک خیال آیا اور اس خیال آنے کے بعد سے میں بڑا بے چین ہوں کوئی آرام نہیں مل رہا مجھے وہ کیا خیال آیا یہاں پر تو جب بھی ہوتا ہے خیال آتا ہے اور میں لا بےرو صبر نہیں کر سکتا آ کر دیکھ لیتا ہوں لا بے صبر نہیں کر سکتا دیکھ لیتا ہوں جس سے محبت ہوتی انسان جب تک اس کو دیکھ نہیں لے صبر نہیں آتا اندازہ اگر نہیں ہے تو مرا ہوا ہی ہے لیکن نظر تو آ جائے ہمیں دکھا تو دو اس کا چہرہ ہی دیکھنے ذرا سکون مل جائے گا اور اگر پتہ ہی نہیں مر گیا بھائی لیکن ساری زندگی ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے ایک روگ بنا رہتا ہے تو کہنے لگا کہ جہاں دنیا کے اندر جو ہے از کرو کا آپ کو یاد کرتا ہوں لا اصبر بروحتہ آتیا کا جب تک میں آپ کو آ کے دیکھ نہیں لیتا صبر نہیں آتا لیکن اب اگلی بات یہ کہ اب خیال یہ آیا کہ مرنا تو بر حق ہے مرنے کے بعد رفیتا بہن نبی آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور میں ان دخلت الجنہ ان ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے نا کہ میں جنتی ہوں وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں ان دخل تلجن اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا لا ارا تو میں آپ کو تو نہیں دیکھ سکوں گا آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا تو میرا کیا بنے گا جنت میں جانے کے بعد بھی یہ خیال ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھوں اور یہ بات آپ سمجھ لیں ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ساری اللہ کی مخلوق جنت اور ساری دنیا ان سب سے بڑھ کر مرنے کے بعد ایک نعمت ہے اور وہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کو دیکھنا ساری چیزیں ساری مخلوقات اس نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں حضرت صہیب رضی اللہ تن بیان فرماتے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا ہل تو ہبو کیا تمہیں کسی چیز سے محبت اور پیار ہے جنت میں جب چلے گئے تو جنتی کیا کہیں گے اللہ تو الجنہ کہ نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا وہ تو جینا مینندار اور تو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دے دی اب کیا باقی رہا اب اس کے بعد کیا مانگے آپ سے اور جنت کیا ہے نبی اللہ سلامۃ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کی قیامت تک یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے مال دولت ہیرے جواہرات سونا چاندی مادنیات جو کچھ بھی ہے فرمایا کہ اس کے مقابلے کے اندر جس جنتی عورت کو سر پہ رکھنے کی اللہ رب العالمین نے کپڑا دینا ہے نصیفا خیر و منت دنیا میں معافیا فرمایا کہ ساری دنیا جو کچھ دنیا کے اندر اس کی قیمت نہیں بن سکتا دوسرے حدیث نے فرمایا کہ انسان جو اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑتا ہے اصا لیتا ہے اس کا وہ سنا جو زمین کے اوپر ٹکتا ہے فرمایا کہ اس کے برابر اگر کسی کو جنت کے اندر جگہ مل جائے کتنے انچ کی جگہ ہوگی وہ آپ دیکھ لیں تین انچ کی چار انچ کی چلو چار انچی لگا لو تھوڑی سی اور بڑھا لو پر واٹ یہ چار پانچ چھ انچ جگہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے تو اس جگہ کی قیمت نہ دنیا بن سکتی ہے نہ دنیا کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ بن سکتا ہے ازا تراب و حل مسک جنت میں مٹی کیا ہوگی مسک کستی شراب کی نہریں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں اور ایسے سے محلات کے لگی ہوئی ہے مالک جب باہر بیٹھا تو اندر کا منظر نظر آ رہا ہے اور جب اندر بیٹھا تو باہر کا منظر نظر آ رہا یتوف علیم بلدان و مخلدون اظار منصورا چھوٹے چھوٹے بچے جو انہیں ہمیشہ چھوٹا ہی رہنا ہے یطوف و طواف کرتے رہیں گے چکر کاٹتے رہیں گے گھر کی خوبصورتی محل کی خوبصورتی باغات کی خوبصورتی اور جہاں پر بچے نہ ویران جگہ بن جاتی ہے تو جنت کا تو انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اس جنت سے دنیا سے سب کی سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے اللہ رب العالمین کی رویت تو یہ لوگ کہیں کہ اللہ تو نے تو ہم کو اتنا کچھ دے دیا پھر ہمیں کیا چاہیے پر میک یہ بات ہو رہی ہوگی شف الحجاب اللہ رب العالمین اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان جو حجاب تھا اس کو ہٹا دے گا فرمایا کہ یہ جنتی اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طریقے سے تم چاند دیکھتے ہو اور چاند کے دیکھنے میں ہل تضاب گوں نہ بفی روایت انتظار من نہ کیا تمہیں کوئی بھیڑ کرنی پڑتی ہے کسی کو دھکے دینے پڑتے ہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر چاند دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح اپنے, رب کو دیکھیں گے. اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جنتی لوگ کہ فما من نظر الا رب وہی احبا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا اور کہ اپنے رب کی طرف ایک بار جو ان کی نظر چلی گئی دیکھ لیا پر میں اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز اس سے نہ ان کے تصور میں تھی نہ کبھی انہیں دیکھی تھی نہ دیکھ سکتے ہیں رب العالمین کی ملاقات اللہ کو دیکھنا اس کے بعد جنت سے دنیا سے سب چیز کس سے قیمتی چیز کیا ہے کہ جنت کے اندر انسان اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلات کو دیکھ لے اللہ کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کے پیغمبر نبی اللہ سلاۃسلام کو انسان دیکھ لے اللہ تو جنت میں چلا بھی گیا تو لا کا میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا میرا کیا بنے گا تو نبی علیہ السلام حضرت فرماتی کہ خاموش ہو گئے یہ بات سن کے خاموش ہو گئے اور صحابی کو کس چیز کی فکر ہے کہ جنت کے اندر میں اپنے محبوب کو کیسے دیکھوں گا اللہ و تعالی نے کہ جس شخص نے بھی اللہ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی اطاعت کیا مانا خوشی سے کسی کی بات کو ماننا تو خوشی سے کرہن نہیں کرہن منافق کا کام ہے منافق بھی کلمہ پڑھتا ہے لیکن تو کرہن نماز پڑھتا ہے توان نہیں کرہن قرآن و سنت کو لے کر بیٹھ جائے گا لیکن تو کرہن اگر قرآن کی بات سامنے آ حدیث کی بات سامنے آ پھر انسان اپنی برادری اپنی قوم اپنے آپ کو کوئی ذاتی چیز کو بیچ میں لے کر آتا ہے تو یاد رکھو کہ یہ نفاق ہے اللہ کی بات آ گئی نبی السلام کی بات آ گئی اناج اللہ رسول ہی لیا کب نم اس میں سن لیا لیکن سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالا نہیں اتانا خوشی کے ساتھ ہم اس کی تعمیل میں لگ گئے نماز پڑھ رہے ہیں خوشی سے زکات دے رہے ہیں خوشی سے روزے رکھ رہے ہیں خوشی سے جہاد کر رہے ہیں خوشی سے دیکھی کہ کام کر رہے ہیں خوشی سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے قرآن مجید کی آیت اللہ نے نازل فرما دی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور نبی علیہ السلات والسلام کی اطاعت کی قیامت والے دن یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے ان علیہم اولائی کا اولائی کا اسم اشارہ بعید کا الوب مکان کے لیے ہے کوئی چیز اونچی ہوتی ہے اونچی جگہ پر رکھی ہوتی ہے تو اس کی طرف انسان اشارہ کرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اطاع سے اتنا مقام بلند ہو گیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں الائی کا اسم اشارہ ان کے لیے استعمال کیا اس ایک کلمے کے اندر ان کا الب درجہ مکان یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ بڑے عالی شان بن گئے وہ لوگ کتنے عالی شان بن گئے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے آگے مین بیانیہ ہے. پہلے نمبر پر انبیاء دوسرے نمبر پر صدیقین تیسرے نمبر پر شہداء چوتھے نمبر پر صالحین آگے اللہ نے فرمایا یہ اچھے رفیق ہیں ضالی کل من اللہ اور اللہ کا فضل ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو ایسی رفاق کے نصیب فرما دے تو صحابی کو فکر تھی اللہ رب کینات نے پرانے مجید کی آیت نازل فرما دی کہ ہمارے اس پیغمبر سے محبت کرنے والے محب ایک تو کیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہم یہ نسخہ بتا رہے ہیں قرآن نسخہ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی رفاقت آپ کی مصاحبت آپ کی رویت اور آپ سے ملنا نصیب ہو جائے اللہ کی بات کو مان لے اور اس کے پیغمبر علیہ اللہ علام کی بات کو مان لے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس کا ایشان نزول, نزول حضرت امبا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قاضی اللہ محمد محمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ پوری تحقیق کی ہے اب اس جگہ پر ایک اور حدیث کی طرف ہم آتے ہیں نبی اللہ علیہ السلام فرماتے کہ کل امت یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی علا من ابا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا قیلا و من ابا سوال کیا گیا کہ ایسا کون سا بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے منکر ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اطانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی در حقیقت اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا جس صحابی کو فکر تھی کہ اللہ کے پیغمبر کو جنت میں کہاں ڈھونڈوں گا کہاں تلاش کروں گا کیسے دیکھوں گا ان دخل تو اگر جنت میں چلا بھی گیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرما کر اس مسئلے کا حل فرما دیا ایک دوسری حدیث ہے سئی بخاری کے اندر چار مقام پر امام بخاری رحم اللہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے اور سی مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے سی بخاری سئی مسلم متفقن علیہ حدیث جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ اللہ اسلام کے پاس آیا اور آ کر پوچھتا ہے کہ متس قیامت کب قائم ہوگی نبی علیہ اللاۃ اسلام نے فرمایا با آدت الہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے کہنے لگا کہ با آدت لہو بش میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی یعنی جو فرائض کی حتی کہ وہ تو میں نے پڑے پڑے ہیں ادا کر دیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خاص تیاری نہیں کی لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ سے جو محبت کرتا ہوں وہ محبت سب چیزوں سے زیادہ ہے نماز پڑھتا ہے روزے بھی رکھتے ہیں حج زکات سارے اپنی جگہ پر لیکن اس سے بڑھ کر کوئی اور کوئی خاص تیاری نہیں لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور کتنی محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ مال سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام سلام نے فرمایا کہ انتا ما من احببتا اور ایک دس میں المرو ما من احبا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا اور فرمایا کہ تم قیامت والے دن اس محبت کی وجہ سے میرے ساتھ ہوگا حضرت انسر صلاح تم کیا فرماتے ہیں فرحنا بے شعین فارہ نا بے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتا با من احبتا کہ اس دن ہمیں جو فرحت اور خوشی نصیب ہوئی ہم نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی خوشی محسوس نہیں کی خوشی کے بہت سارے مواقع ہمیں نصیب ہوئے جنگ بدر بڑے بڑے فرون مارے گئے بال غنیمت ملا مکہ فتح ہوا بےشمار قسم کے مواقع خوشی کے مواقع لیکن جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی فارحانہ منسوب بے نظ الخاف جتنی خوشی اس دن ہوئی یہ کون نبی علیہ صلی اللہ علام کا سن کے کہ انتا میں من احبتا اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی کیوں خوشی اس دن زیادہ ہوئی کہ دنیا سے جانے کے بعد اور دنیا سے جانا ہے سب نے جانا ہے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے ہم جنت کے اندر نبی علیہ صلی کو دیکھ لیں گے کہتے ہیں کہ انا انب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واہ با بکر واہرا وارجو انسل قال کہتے ہیں کہ اس فرمان کی وجہ سے مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں جنت کے اندر نبی رس اللہ سلام کے ساتھ ہوں گا اور ابکر صدیق کے ساتھ ہوں گا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ میرے عمل امن جیسے نہیں لیکن یاہم کہ مجھے ان سے محبت ہے محبت کی وجہ سے پہلے نمبر پر نبی اللہ سناۃسلام پھر اس کے بعد ابو بکر پھر اس کے بعد عمر فاروق ان کے ساتھ میں ہوگا یہ محبت کا نتیجہ اور محبین کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کو کتنی فکر ہے دنیا میں بھی ہم نبی علیہ سلسلام کے ساتھ رہیں اور مرنے کے بعد بھی نبی علیہ سلسلام کو دیکھ لیں بیدانِ عوض ایک صحابیہ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے بھائی بھی شوہر بھی لیکن فکر اس بات کی تھی کہ نبی علیہ السلط اسلام کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں خبریں ملتی رہیں فلاں شہید ہو گیا فلاں شہید ہو گیا اب گھر سے نکلتی ہے اور ہر ایک سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام اسلام کا کیا حال ہے یہ سوال ہے ان کا کہ نبی علیہ السلات اسلام کا کیا حال ہے آپ کے متعلق مجھے بتاؤ ہر ایک کہتے کہ آپ آفیت سے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ یہ خبر ان کو دینے والے مسلمان صحابہ ہیں ان کی خبر کوئی جھوٹی تو نہیں ہو سکتی نوزہ باوجود اس خبر کے پردہ کر کے حجاب نقاب کے ساتھ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور دیکھنے والوں کو حیرت ہے کتنے بڑے بڑے صدمے لیکن باپر طریقے کے ساتھ یہ عورت اپنے گھر سے نکلی ہے اور سیدھی میدان احد میں پہنچی جہاں پر اتنا بڑا مارے کا لڑا جا رہا تھا ہر طرف سے کافروں کی یلغار تھی وہاں پر پہنچتی ہے تیروں اور تلواروں کی پرواہ کیے بغیر نبی علیہ السلات والسلام کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی تو کہتے کل مصیبت ان باد کا جلا لو آپ زندہ ہیں میرے لیے کوئی غم نہیں میرے لیے کوئی مصیبت نہیں میرے لیے کوئی پریشانی نہیں بس آپ کو میں نے دیکھ لیا مجھے سکون مل گیا نہ بیٹے کا غم کو غم ہے نہ بھائی کا غم کو غم ہے نہ شوہر کا غم کو غم ہے نہ دنیا کا اور کسی قسم کا کوئی غم و غم ہے بس صرف آپ کو دیکھ لیا مجھے سکون مل گیا یہ تھی صحابہ کرام کی محبت کا عالم آپ کے آپ کی ذات بابراکات سے محبت پھر آپ کی تعلیمات سے محبت اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنا رنگ ڈھنگ اپنی وضا قطع شکل صورت رہن سہن گفتگو گفتار معاشرت ساری کی ساری چیزوں کو اس کے تعلیمات کے اندر اور اسی رنگ کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اب نبی علیہ صلاحسلام تو دنیا میں نہیں ہے آپ کی تعلیمات دنیا میں ہیں اور قاضی یاز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت قرآن سے محبت اللہ کے پیغمبر سے محبت آپ کی سنت اور حدیث سے محبت من احب سندتی فقد احبانی ومن من احبانی کان مائی پھر جن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کہ جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں کا نا مائیا فل جن کا لفظ ساتھ عام طور پر دیکھا ہوگا آپ لوگ کو کاٹ ملتے ہیں شادی بیاہ کے لکھا تھا ماں اہل و ایال یعنی آپ بھی تشریف لائیں لیکن ما اہل و ایال بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں ما کا لف عربی کا اردو کے اندر مستعمل ہے تو آپ کیا فرماتے کانا مایا جنا میری سنت سے محبت کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا اب آپ کی سنت کیا ہے آپ کی سینت طیبہ آپ کی احادیث مبارکہ اور یہ دو چیزیں ہی آپ دنیا کے اندر چھوڑ کے گئے امرین ترکل کتاب اللہ وسنت نبی باپ بہت ہو جاتا ہے بیٹا کہتا ہے جی یہ میرے میرے باپ کا قلم ہے یہ میرے باپ کی نشانی ہے والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے اولاد کہتی ہے میری ماں کی نشانی ہے یہ جو نشانی ہے کیا ہے ترکہ ہے نا قلم تو اور بھی بہت سارے ہیں کپڑے تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے باپ سے محبت ہے ماں سے محبت ہے بیٹا چلا جاتا ہے اس کی چیزیں ماں باپ سنبھال کے رکھتے ہیں کیوں تو اس سے محبت ہے تو نبی اسلام کا ترکہ کیا ہے صحابہ کلام نے تو آپ کے بال بھی سنبھال کے رکھے تھے جیسا کہ شروع میں میں نے بیان کیا اور عبیدہ بن امر السلمانی کہتے ہیں کہ اگر ایک بال مجھے مل جائے محمد بن شیرین جنہوں نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ یہ بال ہمیں حضرت انس من انس حضرت انس کے گھر والوں سے ہمیں ملے ہیں ابیدا بن عمر السلمانی ہی کہتے ہیں کہ اگر ایک بال مجھے مل جائے تو ساری دنیا اگر مجھے لا کر دے دو تو اس کی قیمت نہیں بن سکتی صحیح بال ہونے چاہیے یعنی کہ جگہ جگہ پر لوگ جو ہے موئم مبارک کے نام سے لوگوں سے چندہ جمع کرنے کے لیے پیسے بٹورنے کے لیے دھوکے کا ساز و سامان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ باسرت کوئی صحیح چیز اگر ہو لیکن عام طور پر یہ چیزیں کوئی قابل میں نظر آ رہا ہے کو لاہور کی بادشاہ مسجد میں ہے کوئی فلاں جگہ پر ہے یہ جگہ پر ہے یہ سارے فراڈ اور نسبت کرے گا اگر وہ جھوٹی ثابت ہو گئی تو نبی علیہ السلام کے من کا وہ شخص اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھے اس کا ٹھکانا جہنم کے اندر ہے جھوٹ تو جھوٹ ہے ہی لیکن اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں نبیر اسلام کے بارے میں آپ کے فرمان کے بارے میں اگر کوئی جھوٹی بات آ جائے تو دنیا و معاف یہ کہ سارے جھوٹ ایک طرف یہ جھوٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے ایک شخص کسی جگہ پر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ نبیر اسلام نے مجھے چادر دی ہے بطور نشانی ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ تمہارے خاندان کی فلا عورت کے ساتھ میری شادی کر دو نشانی یہ چادر ہے ان لوگوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے اگر نبیر علیہ السلام نے بھیجا ہے تو ہمیں تسلیم ہے بڑی اس کی ضیافت کی بیمان کے طور پہ رکھا اور اپنا ایک فرد نبیر اسلام کی طرف بھیج دیا تحقیق انسان کو کرنی چاہیے تحقیق کرنی چاہیے یہ حدیث ہے کہاں پر ہے یہ قرآن کا مسئلہ ہے, دکھاؤ تو اسی کہاں پر ہے ایسا تو نہیں کہ مولوی شاہ نے بریکٹ کے اندر کوئی لکھا ہو یا اس کی شرح کے اندر اپنی باتیں لکھ دی ہوں قرآن تو وہ الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آسانی سے سمجھا آ سکتا ہے حدیث آسانی سے سمجھا آ سکتی ہے اور سب لوگ کا اتفاق حدیث حدیثیں صحیح ہیں یہ ضعیف ہے اور ضعیف روایت قابل عمل نہیں ہوتی بھیج دیا آدمی بھی. وہ نبی السلام کے پاس گیا جا کر عرض کیا اللہ کے کی رسول علیہ السلات والسلام اس طرح کہ آپ نے کوئی آدمی بھیجا ہے اپنی مبارک چادر دے کر بطورے نشانی کے وہ ہمارے پاس آپ کی طرف سے آیا اور کہنے لگا جی فلاں عورت کے ساتھ شادی کر دو اور ویسے وہ پہلے کوششیں کرتا رہا ہے اب اس نے یہ ٹریق کا استعمال کیا اگر آپ کا حکم ہے تو سارا آنکھوں میں پھر ہم نے دیکھے کہ ہماری برادری کیا ہے اور کیا سلسلے ہیں کیا مسئلے ہیں تو نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے شخص نے جھوٹ بولا ہے اور آپ نے حضرت عمر کو اور حضرت صدیق کو فرمایا کہ جاؤ اس آدمی کو جلا دینا آگ آگ میں جلا دینا لیکن تمہارے جانے سے پہلے اس کا کام ہو چکا ہوگا تمہارے جانے سے پہلے اس کا کام ہو چکا ہوگا رات کے ٹائم باہر نکلا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے سانپ نے ڈسا مر گیا دفنایا جا رہا تھا اب ابکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پہنچے فرما نکالو اس کو باہر آگ لگا دی لیکن بعد میں آگ کے ساتھ عذاب دینے کی ممانت بھی ہے لگتا ہے کہ یا تو شروع دور کا مسئلہ ہے یا پھر یہ اختصاص ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جھوٹ بولے اس کا انجام کیا ہے اور عبرت کا مقام ہونا چاہیے انسانوں کو تحقیق انسان کو کرنی چاہیے بات جو ہے وہ درست ہے بھی کہ نہیں حقیقت ہے بھی کہ نہیں تو نبی علیہ السلاۃ السلام کی سنت کو انسان دیکھے حدیث کو دیکھے کہ آپ کی سنت کیا ہے حدیث کیا ہے اور آپ کا ترکہ قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں ترکے کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے اس سے پیار کرتا ہے قرآن سے پیار کیجئے حدیث سے پیار کیجئے قرآن پر عمل کیجئے حدیث پر عمل کیجئے تو یہ آپ کا ترکہ ہے تو کاضی یا فرماتے ہیں کہ اب آپ کی آپ کے ساتھ محبت اس طرح ہوگی کہ آپ کی حدیث کو پڑھا جائے سنت کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور صحابہ کرام کی نظر میں اس سنت حدیث کا کتنا بڑا مقام تھا جناب سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تو ایک موقع پہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں لا اللہ البا سلامست البا والمستوشمات ساتھ ساتھ خلق لگا والیوں والیاں پر اللہ کی پٹکار اپنے جسم کے اندر ہوٹوں پہ یا کسی جگہ کے اوپر نام کندہ کروا لینا لکھوا لینا رنگ بھروا لینا برنے بھرانے والیاں ان پر لانت اپنے ابروں کے بالوں کو باریک کرنے کرارے والیوں پر اللہ کی پھٹکار اپنے دانت بیماری کے لیے نہیں للحسن حدیث کے اندر آتے ہے حسن کے لیے ترشوانا باریک کروانا ان پر اللہ کی پھٹکار اور لالت ایک عورت کہتی ہے کہ تمہاری بیوی تو ایسی حرکت کرتی ہے کہ وہ بگے لگاتی ہے کس کو کہتی ہے سی بخاری کے اندر حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن مسود کہتے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ گئی واپس آئی کہلیں گے اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی پہلے ایسا کوئی عمل کیا ہو جو اس نے یہ بات کہی تھی لیکن اب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی بہت مالدار اور بڑی بے خاتون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی نام تو ہو سکتا ہے کہ کبھی لگاتی ہو لیکن اب نہیں دیکھا عبداللہ اللہ بن مسود کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر عبداللہ بن مسعود کی بیوی اس حدیث کے خلاف چلتی تو واللہ ما جامعتنا فی بیوتنا ہمارے ساتھ اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتی حدیث کے خلاف اگر میری بیوی چلتی سنت کے خلاف اگر چلتی تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی میں اس کو الگ کر دیتا عبد اللہ بن احمد حدیث بیان کرتے کہ صحابہ کہام کا طرز محبت دیکھیے آپ کی ذات سے محبت آپ کی حدیث سے محبت آپ کی سنت سے محبت آپ کی تعلیمات سے محبت آپ کی سیرت سے محبت عبداللہ بن عمر حضی اللہ تو بیان فرماتے کہ نبی اسلام کی حدیث کہ لا المساجد عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو ان کو منع نہ کرو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ان کے بیٹے نے کہا ہم تو منع کریں گے ایک تھپڑ مارا اور سب بہو سب بن اتنے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے صحابہ کہتے ہیں شاگرد کہتے ہیں کہ زندگی میں عبداللہ بن عمر کی زبان سے ہم نے اتنے سخت الفاظ نہیں سنے تھے بیٹے کو مارا ایک تھپڑ میں تجھے حدیث بیان کرتا ہوں اور تو حدیث کے مقابلے کے اندر یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی قسم منع کریں گے صحیح مسلم کتاب المساجد پانچ چھ حدیثیں عورتوں کی مسجد کے اندر آنے کے سلسلے میں امام مسلم نے ذکر فرمائی اس کے اندر عبد اللہ بن عمرہ آپ کی تعلیمات سے محبت آپ کی سنت سے محبت بے شمار اس کی مثالیں تو نبی علیہ السلات اسلام کی سنت آپ کی طرز زندگی آپ کی تعلیمات ان چیزوں کو انسان سب چیز سے آگے رکھے اور جو دین کی باتیں ہیں ان کو قرآن و سنت سے لے اور دیکھیں کہ قرآن پاک میں سنت میں حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو بنائے اور ڈھالے تو یہی محبت کرنے کا طریقہ ہے اور صحابہ کرام کی زندگی اسی طریقے کے ساتھ گزری ہے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بٹن کھلے رکھتے تھے حالانکہ بٹن کا مقصد یہ ہے کہ آپ بٹن لگا کے رکھیں مگر نہ بٹن لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے بٹن لگے ہوئے لیکن کھلا ہے پوچھا کسی نے صحابہ کے جب نبی السلام کے سامنے بیٹھتے تھے تو اتنا نبی علیہ السلام کا روب مقام اور وقار تھا کہ نظر بھر کے دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا نظریں نیچے کر کے بیٹھتے تھے اور قرآن مجید نے تو آواز بھی پست رکھنے کا حکم دیا ہے اے ایمان والو لاتر فو اسبات نبی ولا تج ہر پر مائ کہ تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہیں کرو گے اور جس طریقے سے ایک دوسرے کو بلاتے اس طریقے کے ساتھ تم نے بلانا بھی نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی گھر کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور رو رہا ہے رو رہا ہے نبی اسلام کو پتا چلا کہ وہ رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے کہنے لگے کہ میرا تو سارا ایمان ہی برباد ہو گیا کہ میں تو جب آپ سے بات کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کی آواز اس طرح بنائی تھی کہ اونچی آواز تھی اونچی آواز ہو جاتی میرے تو سارے عمل چلے گئے برباد ہو گئے یہ صحابی کی سوچ اور اس کی فکر ہے یہ ان کی کیفیت ہے تو حضرت ابو احبوزرغی فار رضی اللہ تعالیٰ کی کسی موقع پہ نظر پڑی نبی علیہ السلط اسلام کا بٹن کھلا ہوا تھا تو انہوں نے پوری زندگی اپنا بٹن کھلا ہی رکھا اگر نبی صلاح السلام نے ہمیشہ ایسا نہیں کیا بٹن لگائے لیکن اس موقع پہ کھلا رہ گیا صحابی کی نظر جب اس طریقے پر پڑی تو انہوں نے اپنا بٹن یہ گلا بٹن لگایا لیکن کھلا ہی چھوڑا آپ کی سنت سے پیار آپ کی حدیث سے پیار جب سنت پہ چلیں گے تو نبی علیہ السلام کو جنت کے اندر دیکھ لیں گے من احب سنتی احبانی من احبانی کا نما یا اور اگر سنت پہ نہیں چلے تو پھر مسلم شریف کے حدیث ہے نبی علیہ السلام حوض پر تشریف فرما ہوں گے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اللہ کے فرشتے ان کو پیچھے کو تھکے دے رہے ہوں گے آپ کہیں گے آنے دو انہم من امتی یہ میری امت کے لوگ ہیں اللہ کے فرشتے کہیں ان بادا کا ان قد اہداس بادہ کا اور آپ کی سنت حدیث کیا ہے کہ من احدی امرا حاضہ دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں انسان بنا لے جبکہ قرآن و سنت کا نام اس سے انسان کرتا چلا جائے گا مردود ہوتا چلا جائے گا سنت کیا تھی خطبہ میں سونا پڑتی اما بادی سے عید کا خطبہ دے رہے تو آپ کی سنت یہی ہے جمعہ کا خطبہ دے رہے تو سنت یہی ہے نکاح پڑھا رہے تو سنت یہی ہے بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین سیرت نبی علیہ السلامۃ السلام کی اور سب سے زیادہ شر والے کام کون سے محدسات جو دین کے نام پر لوگوں کو بتائے جائیں جبکہ دین سے وہ نہ ہو اور ہر نیا کام بدعت ہے ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جائے گی سنت جنت کے اندر لے کر جائے گی صرف جنت میں نہیں بلکہ نبی علیہ سلاد اسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا انسان اور سنت کے مقابلے میں جو احداث احداز دین ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی نبی علیہ سلاۃ اسلام حوض پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنے دو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نوکا دہدا سبادہ کا تو نبی علیہ صلاحت اسلام کے سوکن سہ کنغی جنہوں نے میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد دین کے اندر یہ نئی نئی باتیں پیدا کر لی فرمائے کہ ان کو دور کر دو جن انسان بحروم تو ہر عمل سے پہلے انسان یہ دیکھ لے کہ سنت سے ثابت ہے کیونکہ صحابہ کرام کا طرز محبت آپ کی جان آپ کی ہر ایک ایک ادا آپ کے قول آپ کے فیل آپ کی سیرت سے محبت اور اتنی محبت کے نہ باپ کی پرواہ ہے نہ ماں کی پرواہ ہے نہ اولاد کی پرواہ ہے نہ کسی قسم کی اور کسی چیز کی پرواہ ہے جیسا کہ حدیث آپ نے سنی وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں ازکروں کا آپ کو یاد کرتا ہوں اس وقت تک مجھے صبر نہیں آتا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں اب خیال یہ آیا کہ جنت میں کہاں ڈھونڈوں گا تو قرآن مجید کے اللہ نے آیت نازر فرما دی تو سنت سے جو چیزیں ثابت انسان ان کو اختیار کرے اور جو سنت کے مد مقابل چیزیں ہیں ان چیزوں کو انسان چھوڑ دے انہیں چیزوں میں سے یہ جو مختلف قسم کے عید کے نام پر مختلف قسم کے لوگوں نے تہوار و اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اب نبی علیہ السلام علام کی سنت تو یہ کہ آپ نے عید الفطر عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں دی عمر فاروق رضی اللہ ان کے پاس ایک شخص آیا یہودی صحیح بخاری کے آ کر کہنے لگا کہ تمہاری کتاب مجید کے معاشرل یہود نزلت لط خزنہ اگر ہمارے اہل یہود پر وہ آیت نازم ہو جاتی تو اس دن کو ہم بطور عید کے جشن کے باہر لیکن تمہارے پاس وہ آیت ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ کون سی آیت اور میں سے عمر فاروق رضی رضیتن کیا کہتے ہیں کہ مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے مہینہ بھی یاد ہے مقام بھی یاد ہے جہاں نبی علیہ السلات السلام پر یہ آیت نازر ہوئی لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو دو عیدیں دی ہیں عید الفطر اور عید الاضحی لہذا ہم کو تیسری عید نہیں مناتے چلے پھر اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو ایک ہی دن نبی علیہ السلام کی وفات کا ہے وہی وہ دن پھر آپ کی ولادت کا مان بھی لیا جائے تو آپ خود سوچیں کہ صبح کے ٹائم کسی کی ولادت ہو اور اسی جگہ پر خوشی محسوس کی جا رہی ہے منانا الگ چیز ہے خوش ہونا ایک الگ چیز ہے خوش ہو رہے ہیں انسان خوش ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی کی موت اسی گھر میں آ جائے تو وہ غم جو ہے اس خوشی کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور صحابہ کرام کو بارہ ربی الاول کو کتنا غم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تن کہتے ہیں کہ اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ سن لیا کہ نبی علیہ صلی اللہ علام پر موت آ گئی تو تلوار سے گردن اڑا دوں گا اوکر صدیق رضی اللہ تن تشریف لاتے ہیں نبی علیہ السلّۃ السلام اما عائشہ کے گھر میں اوپر کپڑا ڈالا جا چکا ہے کپڑا ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد علیہ بین اوپر جھک جاتے بوسا لیتے ہیں۔ یہ بوسا کیوں لیا کہ بکر صدیق کو جو اللہ کے پیغمبر سے محبت تھی یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی اور نبر اسلام فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے آٹھوں دروازے بکر صدیق کے لیے اللہ رب العالمین کھول دیں گے اور ان کے جو احسانات مجھ پر ہیں میں ان کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں چکا سکا میرا رب قیامت کے دن ان کا بدلہ چکائے گا کتنا بڑا مقام ہے اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں ممبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اس موقع پہ خطب ارشاد فرماتے من کان یابد اللہ فہم اللہ ومن کان یاد محمد محمد قد مات کہ دیکھو اللہ الحی القیوم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی فن کا وجہ موت اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے اللہ کے لیے نہیں اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے اپنا معبود نبی علیہ السلام کو سمجھا تھا تو ان محمد قدمات نبی علیہ رسلام پر موت آ گئی اور سورہ زمر کی آیت پڑی ان کا میتن و ان میتون ان اس کاف سے مراد نبی رلاح السلام اللہ نے قرآن مجید کے اندر مخاطب کیا کہ آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور بھی ان سب لوگوں پر موت آنے والی ہے الزمر آیت نمبر تیس اور اس کے بعد عالم کی آیت نمبر ایک یہ آیت جب پڑی تو سید المر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے یقین آ گیا ٹانگوں میں سکت نہیں رہی اسی جگہ پر زمین کے اوپر ڈھیر ہو گئے بیٹھ گئے ہر جگہ پر غم اور پوری کائنات میں صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا غم کبھی نہیں آیا اور امام مالک کے حدیث ہے فرماتے کہ جب تمہیں کسی قسم کا غم یاد آئے تو میری موت کو یاد کر لیا کرو امام مالک کے اندر حدیث ہے کہ میری موت کو تم یاد کر لیا کرو جب تمہیں کسی قسم کا کوئی غم یاد آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کس قدر غمگین کا در غمکین ہے میرے پیارے ابا جان رب ہی ماد ہم چھوڑ کر اپنے رب کے کتنا ہی قریب ہو چکے جنت الفرد سے گوارہ کیسے کیا کہ تم نے نبی السلام کو مٹی کے اندر دفن کیا اتنا بڑا غم ہے تو صحابہ کے کی زندگی سے دیکھیں کہ ان کو کتنی آپ سے محبت ہے دین کو کس طریقے کے ساتھ سمجھا ہے آپ کی کوئی سنت کوئی حدیث کوئی ادا کوئی قال کوئی فین انہوں نے چھوڑا نہیں تو دین وہی ہے جو کچھ قرآن و سنت کے اندر ہے جو کچھ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہے اگر اس سے ہٹ گئے تو ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے کی اور قرآن و سنت کے ساتھ اللہ رب العالمین صحیح محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان رب رب العزت امائی سے السلام علام مرسری و رحمد اللہ بلالمی